السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ ایسو ہیمن شاہ اور باقی واٹسپ گروپ اور ساتھی این این وائی اور انسو ایس او شاہ گروپ اور باقی تمام اس پاک مسئلہ کے سے تعلق رہنے والے برادران اور باقی سامین خوران سب کو نے شموسن وارفی سلامت کرتے حضرت امیر کا بیس حید رحمت اللہ علیہ کے ہم ہم مشرف احمدانی ہے تو آپ علیہ رحمٰن جو ہے آپ کی کتاب ہے میں رسالۂ در معارفت مذہب عالیہ تصوف یعنی یہ رسالہ ہے جو تصوف کے مختلف گروہوں کی معرفت کے بارے میں چونکہ عام اس وقت ہمارے دنیا ذہن میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ لفظ تصوف اور صوفی کہیں گے تو یہ صرف اچھے نظریات کے حامل لوگوں کو کہا جاتا ہے ہاں جی پاک اور مقدس اور نورانی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ہمارے تصور میں یہ آتا ہے لیکن چیز تصور میں آنا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن جو ہے امیر قبیل علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں اس مقدس نام کو استعمال کر کے جو ہے اس مقدس نام کو اس پاکزہ نام کو کیونکہ اس تصور لفظ صوف جو ہے صوف سے ہے اور پھر تو وہ اونی کپڑا پہننے والے کے معنی میں اور اگر تصوف صفا سے ہے تو دل کو پاک کرنے والے کے معنی میں کبھی علیہ الحمن اسی معنوں کو یہیں پر تصوف کے معنیٰ کریں آپ یہی معنی کریں تصوف جو ان لوگوں کو صوفی اور اعلیٰ تصوف ان کو بولتے ہیں جو اپنے دل کو اللہ کے غیر کی دوستی سے پاک کرنے والے اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت کو جگہ دینا اور اللہ نے جن سے محبت کرنے کو کا انہی کی محبت کو جگہ دینا اور اللہ کے غیر کی دوستی سے غیر اللہ کے دوستی سے دل کو مکمل پاک کرنا یہ آپ نے تصوف کی تعریف یہاں پر یہ کی ہے تو آپ فرماتے ہیں جس طرح جو ہے اسلام کے تہتر فرقے ہو گیا ان میں سے ایک گروہ کو ناجی کا تو اسی طرح فرماتے ہیں تصوف کے جو ہے آپ فرماتے ہیں بارنگ گروہ ہیں بارہ گروہ ہیں ان میں سے صرف ایک جو علم اہل علیہ السلام کے راستے پر ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں تصوف کو ان عیمہ کے دامن تھامنے والے اور انہوں نے جو دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ سے قریب کرنے کے لیے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنے کے لیے دل میں صرف اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے جو طور طریقے تعلیمات دیا ہے اور کے جو اچھے سے جو آئیمس ہے سچمچ واقعے میں ان سے وابستہ ہیں اور ان سے اہداد لیا کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے ان کے آپ نے اخلاق کردار بھی بین فرمایا وہی گروہ سچا ہے اہداد یافتہ ہیں باقی گیارہ گروہ آپ نے فرمایا ہے یہ لوگ سب کو لوگ ہیں لہٰذا ہمیں جو ہے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے ان مختلف گروہوں کے کی نظریات کیا ہیں ان کے حقائق اعمال خیالات کیا ہیں تاکہ کی جو ہے یعنی ہم اس سے مقدس لفظ جو ہے ہر صوفی کہنے والے کو قبول نہ کریں بلکہ تصوف کے اسی گروہ اور جماعت کے ساتھ خود کو مربود رکھیں جو امیر کا بر علیہ نے جن کو نجات یافتہ کہا ہے جن کو ہدای یافتہ کہا ہے جن کو صحیح راستے پر کاربن لوگوں میں چھ قرار دیا ہے تو آپ کا یہ رسالہ جو ہے فارسی زبان میں ہے اور تین سے تین ورقہ سے زیادہ نہیں ہے کل تین ورقہ ہے جو شابی اور قالمی زیادہ زیادہ دو ورقے ہیں یہ کتاب چاہے بندہ آخر خود کو کہان میں ان کی کتاب خانہ ملی ہے ان کی گورنمنٹ کے ایک کتاب خانہ ہیں جن میں جو ایک بہت بڑے مجموعے میں جن لم ازم تیس چالیس ایسے چھوٹے چھوٹے رسالے تھے ان میں سے یہ رسالہ بندہ آخر نے ایک سال جو ہے تعریباً تین چار مہینے اور واشی کتابوں کے تحقیقات میں میں لائبریریوں میں نکلا تھا تو یہ رسالہ مجھے خود ملا تھا تو پھر اس رسالے کو بائی نے غریبی نے جو ہے اللہ ان کے فوجات میں اور اضافہ کرے انہوں نے اس کو چھاپ مرحلے میں نے لایا اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے تو میں اس کتاب کے فرسی متن کو ہی پڑھا کے اس کا ترجمہ لوگوں کو پہنچاؤں گا تاکہ جو ہے آپ لوگ اس حقیقت سے ہم لوگ آگاہ رہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی تصوف کے نام لے کر ان غلط فرقوں کے عقائد جن کو میر کا میر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ کا ہے ان کے کردار رفتار گفتار اور ان کے سیرت پر ہم چلنے والوں میں سے نہ ہو جائیں بلکہ ان کے سیرت کردار کو اختیار کرنے والوں میں سے ہو جائیں جن کو جن کے آپ نے ہمیں معروفی فرمایا ہے کہ ان کے جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں تصوف کے ان کا سیرت کیا ہے کردار کیا ہے رفتار کیا ہے گفتار کیا ہے اعمال کیا ہے اخلاقیات کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں جو جس کتاب میں رہنمائف اس راستے پر چلتے رہیں اور اس مقدس نام کو استعمال کر کے پھر ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں تو اس کتاب کا نام جو جی رسالۂ در معارفت مذہب اعلی تصوف ہے اس کتاب کے شروع میں وہ قاتب لکھتے ہیں چین فرماتا آپ کے طرف خدبۃ الاولیا تمام اولیاء کے خودوا اور رہنما جو ہے وہ المحقین حققین و ضبطۃصلح والمتشرین تمام صالح اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے چنا و ہستی ان کا زبدہ اور خلاصہ ذین الاسلام المسلمین مسلمانوں اسلام بمسلمانوں کی زینت می سلی علی حمدانی خد ص اللہ رحو آپ چنین فرماتے ہیں پھر اصل کتاب کی جو ہے بات شروع کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے کب رحمت اللہ علیہ کے بدن کے اہل تصوف دامن آپ فرماتے ہیں یہ لوگوں جان لیں کہ اہل تصوف کون لوگ ہیں اور تصوف چیز اور تصوف کیا چیز ہے اور ایشان چند گروہن گروہ اور یہ لوگ گروہن کتنے گروہوں میں تقسیم ہیں اس اس اس تین سوالات کے بارے میں آپ خود جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تصور کون ہیں تصور کسے کہتے ہیں اور یہ لوگ کتنی گروہ ہیں ہیں بداں اے طالب راہ حق حق کے راستے کو طلب کرنے والے تو جان لے کہ تصوف کا آپ بہترین معنیٰ کریں تصوف کسے کہتے ہیں آفرم تصوف پاکزہ کر دینی دل تصور کا معنی کیا یعنی دل کو پاک کرنا ہے اس دوستی غیر اللہ تعالیٰ اللہ کے غیر کے دوستی سے دنیا کی محبت دوستی سے دنیا داری کی محبت دوستی سے دنیا کے اقتدار کے حوث سے تو غیر جو بھی غیر اللہ میں آتا ہے ان سب کی دوستی سے جو ہے دل کو پاک کرنا اور دل میں صرف اللہ کو بسانا اللہ کی محبت اللہ سے محبت کو اور اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کو بسانا چنانچی جو, جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک بھی ہے یہاں پر مجھے یاد آتا, آتا ہے فرماتا ہے کہ ثمرت الامان جی ایمان کے درخت کو جو پھل لگتی ہے وہ تین چیزیں الحب فی اللہ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں والبغض فی اللہ اور اللہ کی بغض میں لوگوں سے بغض کرتے ہیں یعنی جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محب بندےوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے وہ بغض کرتے ہیں و من اللہ اور تیسری علامت فرماتی ہیں یہ ایمان شجر ایمان پر لگنے والے پھل ایک اللہ سے حیا کرتے ہیں یعنی انہیں اس بات کا یقین ہے ایمان نے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں جب اللہ کے حضور میں ہونے کا انہیں احساس ہمیشہ بیدار ہے تو وہ کبھی بھی گناہ کی جرت نہیں کرتے ہیں وہ اللہ سے اپنے اندر شرمنوئی اللہ کے حضور میں ہوتا ہے میں کیسے گناہ کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیسے گناہ کروں اللہ میرے باتوں کو سن رہا ہے پھر میں کیسے غلط بات کروں ہاں جو تو اللہ جو ہے میں اللہ کے ہمیشہ سامنے ہوں احاطہ بالکل نشین علم ہاں ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے تو پھر میں کیسے اس کے کی جو ہے سامنے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور میں ہوتے ہوئے میں اس کی نافرمانی کروں ان کے اندر یہ احساس ہمیشہ ایک صوفی کے اندر بیدار رہتا ہے اور وہ کبھی اس حقیقت سے غافل نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک رکھتے ہیں تو آپ نے تصوف کی جو خوبصورت تجمہ کیا تعریف کیا ہوئی ہے تصوف کیا ہے فرمایا پاکزہ کردنے دلس از دوستی ہے غیر اللہ تعالی اللہ کے غیر کے دوستی سے دل کو پاک کرنا یہی لال اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اس کا میں سوائے ہوا پاک ذات کے اسی عبارت کو اسی آیت کو یہاں تو اسی آیت میں یہ حدیث میں سب کچھ ہے ہاں جی تو اس مبارکہ کے تجمے کو امریکبی نے دوسرے الفاظ میں یہاں فرمایا کہ تصوف پاکیزہ کردنِ دلس از دوستی غیر اللہ تعالی آپ یاد فرماتے ہیں اس کی تاریخ کے بعد ہم چنانگ امت حضرت محمد یا پھر یہ کتنے گروہ ہو گیا کون ناجی فرما دیں جس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ دس سے گروہن ترہتر گروہ میں تقسیم ہو گیا یہ گروہ ایشان ناجی ان میں سے ایک گروہ نجات یافتہ اور رشتے گارن کا باشند کامیاب ہوگا نجات پائے گا باقی حالق و ذہن باقی ہلاک ہونے والا اور نقصان میں پڑنے والا ہیں تو فرماتے ہیں جس طرح اس کے تہتر فرقوں میں سے ایک نجات یافتہ ہیں آپ حرمتیں بن کی جان لو اہل تصوف نیس دوازہ گران اہل تصوف کے بھی بارہ گروہ ہیں یہ کہ ہاں براہ نجات ان میں سے ایک گروہ صرف ایک اور نجات کے راستے پر ہیں وہ باقی باقی جو ہیں در راہ مہلک و ضلالتً باقی جو ہیں ہلاکت اور ذلالت کے راستے پر ہیں واضمہ اس اور ان بارہ گروہوں کے نام یہ ہیں تعمیر ہیں ان میں ساول پہلے کا نام حبیبیا ہے دوم دوسرے گروہ کا نام اولیا ہے سووم تیسرے گروہ کا نام شم ہے چارم چودھے گروہ کا نام اواہیا ہے یا اباہیا ہے پنجم جو ہے پانچوں گروہ کا نام حالیہ ہے ششم جو ہے چھٹے گروپ کا نام گروہ کا نام حلولیہ ہے ہفتم ساتواں گروہ کا نام حوریہ ہے اور ہشتم آٹھواں گروہ کا نام واقفیہ ہے نہم نواں گروہ کا نام متجاہلیہ ہے دہم دسواں گروہ کا نام متقاسلیہ ہے یا زہم گیارہ گیارہواں گروہ کا نام الہامیہ ہے دواز بارہ بارہویں گروہ کا نام فرمایہ مذہب اعمۂ اسناشریہ بارہ امام علیہ السلام کا راہ رویش ہے کہ کے حق ہاں پہ تعالیٰ کے بس یہی ایک گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں یعنی تصوف کی وہ گروہ جو برآں امہ علیہ السلام سے ایک راستے پر چل رہے ہیں بڑا امہ سے تعلیمات لیتے ہیں اور ان کے سیرت و کردار کے چلتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کا سلسلہ تصوف رسول اللہ تک پہنچتی ہے اور امہ یاتویت علیہ السلام سے علوم اور اسرار ترقت لیتے ہیں ہاں جی اور ان تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے اور ان سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے جیسے شاہ سین نے بھی فقرے میں فرمایا کہ ترقی کے مشیدان کے لیے جو مرشت ہوتے ہیں اس کا جو سلسلہ ہونا ضروری ہے اور وہ سلسلہ جو ہے علی علیہ السلام تک یہ دن بیدن علیہ السلام تک پہنچے اور علیہ السلام سے پیامبر خاتم تک پہنچے ہاں جی تو یہ اسی طرح یہاں بیا فرما رہیں دوم بارہویں گروہ جو ہے وہ مذہب اعیمۂ ہیں بارہویں گروہ جو بارہ اماموں کا مذہب ہے کہ بے کے حقت تعلیٰ وحشت کی بس یہی گروہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے حق بلند مرتبہ والی بر ذات کے راستے پر ان بارہ گروہ میں سے صرف یہی گروہ ہیں جو بارہ آئم الوید علیہ السلام کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں باقی گیارہ گروہ جو تصوخا چاہے وہ منحرف گروہوں میں سے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہٹے ہوئے گروہوں میں سے نام تو مقدس رکھا ہوا ہے لیکن کام مقدس ہے نہیں ہے اس لیے آپ پھر فرماتے ہیں پس بھی واحد دانش پس تمہیں جاننا چاہیے کہ سلوک و روش ہے ہر گروہ یہ جو بارہ گروہ ہیں ان میں اظہارے کا سلوک اور ان کے طریقے چلنے کے طور طریقے ہیں اور ان کی زندگی کے روش ہیں نظریات ہیں افکار ہیں اعمال ہیں چیز کیا ہیں وہ اعتقاد ہے ہر یکچونیس اور ان میں اظہارے کے اعتقاد کیسا ہیں یہ آپ کو جاننا چاہیے ہاں جی تو امیر کبھی ہیں یہ جو بارنگ گروہ ہیں ان کے جو ہے راہ روش درکہ ان کے اعمال کردار رفتار گفتار کس طرح ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے تو میں نگرام یقیناً جو ہے وہ تعلیمات جو علم اہل کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں اور قرآن پاک کے ذریعے جو اللہ کے پیارے نبی نے امت کو دو چیزیں دیا تھا انہیں تارک و حق و شکل کتاب اللہ و حضرت خرمات کر میں قرآن اور ویت کو تو جو ہے دے کے جاروں دو گران بہت چیزیں اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوتی حتیٰ, حتی اللہ الحوض یہاں تک کہ کو سر پر مجھ تک پہنچے گا تو یقیناً جو ہے قرآن اللہ کی طرف سے امت کے حداد کے لو رسول کی جو حادثیث مبارک ہے ان دونوں کا امت میں تاقعمت تک اس کا صحیح معنی و مفہوم اور ان کو صحیح شی اللہ اور رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق امت تک پہنچانے والا ہم مبین شریعت حافظ شریعت جو ہے یقیناً بارہ آئمۂب الصلاب ہیں اور طریقت کا بھی وہی راستہ وہی گروہ وہی جماعت ہاپر ہے جو ان بارہ آئیم سے انہوں نے اپنے تعلیمات لے لیا وہ آئمہ سے لے لیا یعنی رسول اللہ سے لے لیا ہاں جی رسول اللہ سے لے لیا تو اللہ سے لے لیا اللہ کے راستے پر آیا اسی لیے امیر کامین فرمایا بارہویں گروہ جو جی مذہب ائمہ اتنا اشرے ہیں کہ بہتری کے حق تعالی باشد جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں ہمارے بزگان میں سے ہاں جی جس طرح رسال یہ کیا کہتے ہیں وہ کتاب ہے توحت العباب میں بھی وہاں بھی لکھا کہ شاہد علیہ رحمٰ جو ہے کہ تعلیمات جو ہے آپ کے شاہدہ معصومین کی تعلیمات کے آئینہ دار تھے اس طرح جو ہے ہمارے بہت سے بزرگان نے یہ چیزیں لکھا کہ ہمارے بزرگان کی تعلیمات شاہدہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کا آئینہ دار ہے دینان جلامہ بشیر معروم نے بھی اپنے فق و لحاق کے پرانا جو پہلی ایڈیشن ہے اس کے مقدم میں بھی لکھا ہے کہ نرواشی تعلیمات جو ہیں یہ چاہدہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کا آئینہ دار ہے ہاں جی آئین دار فرمایہ اور بالکل انہوں نے سچ لکھا ہے صحیح بات لکھا ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے ہم اس بات کا اللہ کا ہمیں شکر کرنے چاہیے کہ پاک سلسلہ زہب میں جو پیرانے طریقہ تھے ہاں جی وہ سب جو ہے اسی علم اہل علیہ السلام کی تعلیمات کے پر چلنے والے اور اسی راہ پر راہ کے جو ہے شالی کے راہ حق ہیں اِمٰ علیہ السلام ہی سے ان کا سلسلہ ہے ممرض علیہ السلام تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے اموید سے ہمارا سلسلہ جوڑتا ہے تو میں یہیں پر آج کے درخوے پر اتفاق کرتا ہوں آگے انشاءاللہ ان شاء اللہ درست آنے والے درسوں دے دوں گا یہ ہمارا پہلا درس ہے